ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی آخری رکت میں امام صاحب سے ملے تو جب اپنی پڑھنے لگے تو سنا پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا دیکھیں امام صاحب سے جب آپ ملتے ہیں نماز میں تو اس وقت ہوتے ہیں مسبوک اور کراعت الامام کراعت اللہ یا یوں بھی الفاظ ہے کراعت الاام لہو کراعت الق امام کی قراءت مقتدی کے لیے قراءت ہے اس وقت تو اس نے خاموش رہنا ہے اب مثلا ایک رکت اس کی چھوٹی ہے تو ایک رکت کا جب وہ سلام کے بعد امام صاحب کے وہ کھڑا ہوگا اور بطور مضبوط وہ اپنی ایک رکت کو پوری کرتا ہے تو حقیقت میں اس کے اپنے حق میں وہ پہلی رکت ہے تو اب وہ سنا بھی پڑے گا تاوز و تسمیہ سنا بھی پڑے گا اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت بھی ملائے گا واللہ تعالیٰ عالم